مدنی شل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور آج کے مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوالات جوابات اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم حاصل کریں گے اور آپ کے تاثرات اور آپ کے سوالات بھی ضمن میں ہوں بلکہ آپ نے بھی اگر کچھ اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ باتیں نوٹ کی ہوں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے تاثرات اور آپ کے سوالات جو ہے وہ چلائے جائیں گے الحمدللہ اس سلسلے میں گران شورا بھی موجود ہوتے ہیں موتی صاحب بھی کرم فرماتے ہیں تو ضرور آپ اس میں شامل ہو جائیں جو آج مدنی مذاکرہ ہوا الحمدللہ حسب معمول بے شمار برکتوں معلومات کا خزانہ اس میں رہا ابتدا ہی اگرچہ سوال مدنی مننے نے ہی کیا تھا لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ اس موضوع پر آپ سے کچھ کلام کیا جائے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو امیر علیہ نے اس کا جواب دیا کہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ تو اب ایک بات ہے کہ عموماً اس معاملے میں وہی بے باقی کا دور ہے تو میں اپنا ذہن بناؤں امیر علیہ نے بھی اس میں کلام فرمایا اور میں اپنے اولاد کا بھی ذہن بناؤں کیونکہ ذرا بچے نے سوال کیا تھا کسی نے اس کو بتایا ہی ہوگا تو اس معاملے میں فکر آخرت کے لیے اور اعمال کا حساب ہوگا قیامت کے دن جزا سزا کا معاملہ ہوگا تو یہ احساس یہ فکر یہ ہمیں حاصل ہو جائے ہمارے بچوں کو حاصل ہو جائے جیسے بڑی مشہور امیر علیہ سنت کے بیان میں جو حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ رو رہا تھا اچانک رات کو اٹھ گیا رونے لگا تو اس سے باپ نے نصیحت حاصل کی تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں الحمد للہ سیدمر سلیم امیر سنت نے اس کا زیادہ طویل جواب تو عطا فرمایا اور مختصر اور جامع جواب دیتے ہوئے آپ آگے بڑھے آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس میں حساب کتاب تو دیکھیں بہت واضح انداز ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمان کا عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ہے سزا و جزا پر اس کا ایک عقیدہ ہے ایمان ہے اور یہ سارے معاملات پہ اس کو علم ہونا چاہیے غیر مسلم جو ہوتے ہیں کفار یہ ان کے مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ نہیں انسان یہ اپنی دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق ایسی دلائل بھی قائم فرمائے ہیں اور بہت مثالیں بھی عطا فرمائی ہیں مطلب کہ یہ مرنے کے اٹھنے کے بعد تو اب چونکہ ایک طبقہ وہ ہے کفار کا کہ کفار کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کا عقیدہ ایمان نہیں ہے دونوں نے انسان انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کوئی سب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ اسی میں آسائش عیش اور عشرت اور جو مطلب ایک انسان کی زندگی اور ایک نفس اور ایک خواہشات اور ایک لذتوں کا حصول ہوتا ہے اور وہ حرام حلال جائز ناجائز ان تمام چیزوں سے وہ نکل کر لذتوں کے حصول میں جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے کہ بس وہ اپنی خواہشیں پوری کرتا کرتا کھاتا پیتا ہوا نسل بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مگر مسلمان کی زندگی میں چونکہ یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے دنیا میں اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہوئے تو اس, اس کو جزا ملے گی برے کام کیے ہوئے اللہ ناراض ہوا تو اس پر سزا ملنے کا استحقاق ہے تو یہاں پر انسان کی زندگی بڑی کیلکولیٹڈ ہو جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے با مقصد ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں جو جی رہے ہیں تو ہم کوئی یہ نہیں کہ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد ہے نا اس کے بعد تو وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے ہم جو اس وقت جی رہے ہیں ہم اس زندگی کو جی رہے ہیں جس کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد وہ زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے مرنا نہیں ہے تو یہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی کہ وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی نا قیامت کے روز تو قیامت میں محشر جب, حشر جب کیا جائے گا تو یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے اور یہ جو تعلیم اور یہ تربیت ہے یقیناً اگر اس کی تربیت ہمیں ہمیں اولاد کو دی جائے ایک تو نارملی عقیدہ پڑھا دیا گیا نظریہ پڑھا دیا گیا اور ہمیں یہ ذہن دے دیا گیا کہ یہ چیز ہے مگر اس کے مقاصد اور اس کی روح اور اس کے بعد کے جو پلس مائنس ہیں اگر اس پر ہماری اولاد کی ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کو درست سمت کی طرف لے جانا اجی مجھے آپ نے اولاد ہی سے لیا موضوع میں ذہن یوں بنایا تھا کہ چونکہ یہ سوال بھی کسی نے اپنے بچوں سے کیا یعنی اولاد کی اصل میں درست اور اس کی پروپر ڈائریکشن تربیت جو ہے نا یہ ہوتی ہے اچھا اس میں ہوتا ہے والدین کا کچھ نہ کچھ پراپرلی ٹائم دینا یعنی اولاد بیٹھ کر دو باتیں کرے اب یہی باپ ہوگا کہ جب اولاد اس سے کچھ بات سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے گی وہ اسے دنیا کی زندگی اور مال اور دولت اور مارکیٹ کی طرف بھیج دے گا کہ بھئی یہی ہے تمہاری زندگی اور ایک باپ ہوگا کہ جو ہے اس کے حلال کمانے کے تو درس دینا ہی دینا اس نے مگر وہ حرام سے بچتے ہوئے اور آخر کی تیاری کا درس دے گا تو یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں میں رائج ہو جائیں اور والدین اگر اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اور ان کے نظریات اور عقائد کی درستی میں اپنا وقت دیں تو بہتری آ سکتی ہے ساتھ ہی وہ ایک پروپر ایک ہمارا پرماننٹ موضوع بن جاتا ہے کہ سلام کا تلفظ اور وہ کلمہ نہیں آتا ہے تو میری نے لگا کہ بہت بڑی تعداد تو کلمہ سیکھ لیا کلمہ اور سلام بھی درست ہو گیا دورائی بھی ہو رہی ہے بار بار یہاں سے سنتے ہیں تو بھائی چلو اب ہم نے نماز بھی درست کر لی کورس بھی کر لیا تو یہ لگتا نہیں کہ اس طرح کا سن کر کوئی سوچتا ہو کہ یار یہ اب تو میرا کام پورا میرا تو ہو گیا تو پورا تو یہ تو سکھا رہے ہیں جو مدنی مذاکرے میں تو تو کہا میرا کام <تصفح> پورا ہو گیا علما سیکھے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمارا کام پورا ہو گیا تو جو سیکھے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمارا کام پورا ہو گیا منصب کیا ہے ہمارا امر بل پر نہیں ہو یہ ہماری شرعی ذمہ داریاں ہیں اور کئی صورتوں میں فرض کئی صورتوں میں واجب کئی صورتوں میں مستحب اس کی الگ الگ صورتیں موجود ہے کئی ترق کی صورت موجود ہے اب یہ کہ کوئی یہ سوچے کہ مجھے آ گیا تو یہ مجھے آ گیا ایک تو یہ کہ آیا کتنا یہ تو کسی تجربہ کار سے بات کی جائے گی تو پتا چلے گا کہ آیا کتنا فور اگزامپل آ گیا تو اول تو یہ کہ جتنا آیا اتنا آیا بہت نہ آیا ان تلفظ کی درستی اور سلام کی درستی سبحان اللہ اور ماشا اللہ الحمد ان تلفظ کی درستی کی حد تک ہی تو دین اور اسلام کی تعلیمات محدود نہیں ہیں اس کے علاوہ فرائض اور واجبات اور مشتمل بے شمار علوم میں جو ہمیں نہیں سیکھے ہوئے ہوتے ایک تعداد میں تو اس کا سیکھنا پھر سکھتے سکھتے سکھانا اگر یہ نظام سکھانے کا بند ہو جائے تو دنیا میں تو سب کچھ پھر رہے گا کیا اور یہ بند ہونے کی بھی وجہ ہے کہ آج جو دنیا میں جو یہ بے چینی اور پریشانی اور بہت سارے مسائل اور آفتیں یہ اس اسے مطلب ہے ان اللہ کل رات کو جو سنو تو بیان کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح پہلو پر کیونکہ عموماً ہے نا تاجر کا اجتماع تو لوگوں لگے یار یہ تاجروں کے لیے لیکن ان اللہ کل کے بیان کو اگر یہ ناظرین نے اگر غور سے سنا رات جو نو بجے ہے تو انشاءاللہ امیدے کے امید ہے کہ اندازہ ہوگا کہ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کیوں پریشان ہیں ہم پر کیوں آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہم کیوں بے چین ہیں ہمارا سکون ہماری راحتیں کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بنیادی سبب اور قرآنی سبب انشاءاللہ کل کے بیان میں بیان کیا جائے گا جس میں تجارت بھی ہے اور زندگی کے سارے معاملات بھی تاجر کرتا کیا ہے تاجر نے کون سا مطلب پیسہ کما کر کا نوٹیں کھانی ہوتی ہیں اس نے انہی نوٹوں سے اپنی وہ راحتوں کا سامان کرنا ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کا سامان کرنا ہوتا ہے اب نہ اس کو ضرورتیں کا سامان پورا ہو پا رہا ہے نہ راحتوں کا سامان پورا ہو پا رہا ہے نوٹوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہوتا ہے مگر بیماری ہے کہ شفا کا نام نہیں شفا کی طرف نہیں جا رہی تو انشاءاللہ کل سنوتوں بیان میں اس طرح بھی توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح جو دوپہر کا بیان ہے انشاءاللہ شاء اللہ بجے اس میں ہمارے لینڈ ریوینیو اس طرح کی جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ عشق نسول ان کا اور پھر اسلامی بہنوں کا بھی اس میں سنوتاورا بیان ہے اس کی بھی ہم نے نیت یہی کی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اس انداز سے بیان کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک اہم اور بنیادی موضوع کا میرا ذہن ہے کہ ایک اہم اور بنیادی موضوع جس سے اس طبقے میں بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی دونوں کو یکساں فوائد حاصل ہوں اور الٹیمیٹلی جو ہمارا جو مقصد ہے بیان کا وہ ہوتا ہے خوف خدا اور آخرت کی تیاری اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ اس سے الحمدللہ صورت بہتر ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا کہ مطلب جو آ گیا اب آ گیا تو پھر سیکھا ہے نا یہ جیسے اجتماع کی بھی اسی سے ریلیٹڈ آگے بات چلیے آپ دیکھیں, دیکھیں ناجی امین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری باز مفتی صاحب بھی موجود اگر کہیں غلطی ہو تو من, من خیرکم من تعلم القرآن وکم خی رکم من تعلم قرآن و تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اب کوئی بولے سیکھ لیا دوسروں کو سکھائے تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے تو جب قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کے فضائل ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے آ گیا ہے یہ نہ سیکھے اور اس کا بہت آگے امیر اور مزید بھی وضاحت فرمائی تھی کہ جو اجتماع میں لیٹ آتے اب کہ یہ کو سہولت ہوتی ہے پہنچ بھی گئے پھر بھی آ کر بھی بیان نہیں سننے کوئی بات ملے تو سنا یہاں سب حجیمین سستی بھی کار فرم ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نئے یا پرانے شیطان کی جو سب سے بڑی رکاوٹ والے جو عمل ہے جن میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے ان میں ایک بنیادی عمل علم دین حاصل کرنا ہے سب سے زیادہ جہاں وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اب وہ اگر کوئی مبلیغ یا مبلگاہ یا کوئی اہم ذمہ یا کوئی بھی تنظیمی ذمہ دار یا کوئی بھی چلے دعوت اسلامی سے ہٹ کر بھی بات کریں مدنی چینل پر سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہی تو عاشقان رسول نہیں نہ ہوتے ہٹ کر بات کریں اگر کوئی بڑا علم بھی اگر آپ نے سیکھا ہے اور کوئی اس مذہبی یا دینی ماحول میں اگر آپ کی کہیں سینیورٹی بھی موجود ہے تو کب وہ جا کر مطلب کہ علماء کا بیان سنتے ہیں یا مطلب کہ مبلکن کا بیان سنتے ہیں میں آپ کو میں آپ کو مثال دوں مسجد میں جمعہ میں کمیٹی ہوتی ہے نا کتنی کمیٹیاں جو جا کر امام صاحب کا بیان سنتی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کمیٹی صاف صفائی ستھرائی کر کے پھر آفس میں بیٹھ جائے گی یہ کرے گی امام صاحب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے امام صاحب اور خطیب صاحب کی ذمہ داری لگا دی یہ بیان کریں گے اور عوام بیان سنے گی دری بچ گئی پنکے صحیح ہیں لائٹیں صحیح ہیں اب یہ کر کر آگر خود آ کر پہلی صف میں بیٹھ کر اہدا حضرت کا بیاں سنیں گے اللہ ماشاء اللہ تو کیا ہے کہ ہم نے اب اس امور جو نا ایک انتظامی اور تنظیمی یا اس طرح کے جو امور ہیں سر انجام دینے ہیں ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ یہی ہماری ایک منزل ہے علم دین سیکھنا واض و نصیحت کے معاملات کرنا اس معاملے میں کوتاحی ہے سید عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں یہ تو انہوں نے تو باقاعدہ اہتمام با اہتمام مجلس کا انعقاد کرتے تھے جہاں موت پر واز کیا جاتا تھا یار سلسلہ بہت اچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ, کہ اکثر لوگ بازار مستی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد چلے گیا بازار مستی میں وہ اسلام آباد چلے گئے تو یہ جملت محنت کیسا اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد بنانے کے لیے کیا اور مسجد میں زکات کے دیکھ سکتے مسجد میں کال کرنے کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کال آپ نے سنی. دو سوال پر. پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام آباد چلا گیا اب یہ بطور استحصابی ہو سکتا ہے اب اسلام آباد استحضاء. استحضاء بطور مراد بطور مذاق مذاق مسخری اچھا انہوں نے سرحد کی انہوں نے لوگ مذاق میں کہتے ہیں ہاں اگر مذاق مسخری اب اسلام آباد سے وہ کیا مراد لیتے ہیں جی کہیں وہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بظاہر یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے اور بعض صورتوں میں اس کے اوپر حکم کفر بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد سے مراد کیا لی جاتی ہے وہ معلوم ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں نہیں دیکھیے زکوٰۃ کے لیے شرعی فقیر کو قبضہ دینا شرط ہے جب تک شرعی فقیر قبضہ نہیں کرے گا تو اس وقت زکوۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس لیے ہر وہ جگہ یا ہر وہ مصرف کے جس میں شرعی فقیر کا قبضہ نہیں پایا جا رہا تو اس کے اوپر ڈائریکٹ براہ راست زکوٰۃ نہیں لگ سکتی جس واجبہ صدقات واجبہ ہیں ہاں البتہ یہ ہے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسجد جو ہے وہ دینی شاعر میں سے ایک اہم جو ہے وہ نشانی ہے اور اس دین کے فرائض و واجبات کی ادا کرنے کی جگہ ہے تو لہٰذا اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے شریع فقیر کو تو وہ شریع فقیر جو ہے پھر اس زکوٰۃ کو مسجد مدرسہ کی تعمیر میں دے دے, دے تو انشاءاللہ اللہ اس طرح اس دینے والے کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور جس نے زکوٰۃ دی ہے شریف فقیر کو فرض کیا یہ کہا کہ میں یہ آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں آپ قبضہ کر لیں آپ مالک ہیں لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں مسجد میں لگا دوں اگر آپ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد مسجد میں دے دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا تو یوں شریف فقیر کے قبضہ کرنے کے بعد اس رقم کو مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کیا جاتا. شرعی ہیلا ہاں یعنی جو شرعی ہیلا کیا جاتا ہے کہ پہلے فقیر کا قبضہ فقیر شرعی کو دیا جائے پھر اس کے بعد جو جو مستحق, جو مستحق لینے کے زکاط ہے پھر وہ مسجد میں اپنی طرف سے خرچ کرنے کا دے دے کیونکہ وہ مالک ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اس صورت میں اس کو بھی سوا ملے گا اس کے بھی دلال قرآن و حدیث سے ثابت جی شرعی ہیلے کا جواز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے یہ میں نے کسدن مفتی صاحب سے یہ ارض کی کہ اس کے بھی جو, جو اصول ہے جو بیان کیا گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے زبانیں جو ایسی ہیں کہ جو شریعت کی لگام اب ان پر رہی نہیں ہے ایک تعداد ہے اور مذہبی جو طبقہ اور علماء اور جو ہمارے رہنما ہیں علماء حق ہیں علما سندت ہیں ان کی رہنمائی کو بھی لوگ اب مذاق میں لے لیتے ہیں اور کچھ اس طرح کے پھر وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے لے آئے یہ وہ کہاں سے لے آئے تو یہ کیسے ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا اچھا اب یہ تبصرہ کرنے والوں کو اگر کہو کہ یہ قرآن کریم ہم نے کھول کے رکھا ہے ذرا ہمیں یہ دو چار چھوٹی سورت ہے ذرا یہ صحیح پڑھ کے تو سنائے نہ وہ پڑھ کر بھی آپ کو صحیح طور پر جو قرآن کریم جو اس کو پڑھنا کہتے ہیں وہ پڑھ کر شاید نہ سنا سکے اچھا کلیما ہی صحیح سنا دیں شاید ایک تعداد کلیما بھی صحیح نہ سنا سکے اچھا اچھا دعائیں کو نت سنا دیں عشاء میں جو وطر میں پڑھتے ہیں کسی رقت کے اندر شاید وہ بھی نہ آئے ان کو بیچاروں کو اچھا چلے آپ ایک کام کریں کہ دوسرا کلمہ صحیح سنا دیں وہ بھی شاید ان بیچاروں کو پڑھنے صحیح نہ آئے یوں سنا رہے گے لیکن جو جس کو پتا ہے کہ صحیح پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا نہ سنا سکیں اچھا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں شاید نہ س... بتا سکیں اچھا خود کوئی صحیح پاک کرنے کا جو غسل فرض ہو جائے تو طریقہ بتا دیں شاید وہ بھی نہ بیان کر سکیں اتنی لاپرواہی اور اتنی مطلب کے کم علمی اور اپنے ہی ذات کے بارے میں جن کا سیکھنا اس کے لیے فرض تھا خود پاکی ناپاکی اور طہارت اور حرام اور حلال قرآن اور نماز اس کے حوالے سے جو بالکل بنیادی باتیں ہیں کہ جن کے بغیر عبادت ہی درست نہ ہو اور فرضی ادا نہ ہو فرض بالکل فرض غائب جس کو کہیں بندے پر ذاتی فرض ہے وہ ادا نہ ہو اس حد تک اس کی معلومات نہ ہو اب وہ کہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ یہ کون سی بات لے کر آ گئے قرآن میں یہ بھائی قرآن میں پڑھا کتنا ہے قرآن تو دیکھ کر ہی پڑھنا نہیں آتا نہ تو قرآن پڑھا کتنا ہے تو سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ علماء پر بھروسہ کریں اور جو علماء سنیں تو آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب گڈ پھستی ہے تب رینی کے پاس جانا پڑتا ہے بیوی بی کا مسئلہ ہو طلاق کا مسئلہ ہو وراثت کا مسئلہ ہو جنازے کا مسئلہ ہو, اور اس کئی مسائل ہوتے ہیں جہاں انہیں کے پاس پڑتا ہے تو وہاں بھی بھروسہ نہیں پر کرنا پڑتا ہے اور الحمد علماء علما ہوتے ہیں تو کوئی آپ کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ نے آٹھ سال دس سال بیس سال کسی بھی پروفیشن میں گزارے تو یہ بھی اپنے پروفیشن کے ماہر ہیں نا انہوں نے بھی دس دار, 15 سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال اپنے پروفیشن میں اپنے اس اہم ترین کام میں گزارے جنہیں علم دین کہتے ہیں علماء کہتے ہیں قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر فکر پڑھ کر انہوں نے یہ مسائل بیان کیے ہیں یہ تو ہمارے محسن ہیں ہمیں کہہ دیتے کہ یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے ایک آدھ پڑھ دیں گے آپ بولو کیسے اب جن جن قرآن کریم کے آیات جن حدیثوں کو سامنے رکھ کر جن نے ایک حکم شریعت بیان کیا یہ ہمیں اس طرف کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو آسانی کر رہے ہمیں دو منٹ کے اندر اندر انہوں نے جواب دے دیا اور ہمیں ان پر یقین کرنا تھا تو یہ ہمارے علماء الحمدللہ یہ ہمارے رہنما ہے اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور ان کی باتوں پر یقین کرنے والا ہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے اب اسی طرح جو میں نے ابھی ارض کیا نا سمجھے کہ اس طرح کے ملے جلے جذبات کو لے کر ان ہم سلسلہ کر رہے ہیں آ, یہ امت کے رہنما انشاء اس میں آ, میری بھی حاضری ہے مفتی قاسم صاحب کی بھی اس میں شرکت ہے رکن شراجی اب الحبیب کی بھی شرکت ہے ان ہم تینوں ہوں گے آپ کی کوہلے ہوں گے اور یہ سلسلہ ہوگا اگر سلسلے کا تشریح بدنی گلدستہ تیار ہو تو, آآ آآ تو یہ بھی ذرا دکھا دیں جی جی آپ فرما رہے تھے اب لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے ایک مرتبہ دارالفتاح میں دارالفتہ سنت میں ایک شخص آیا نماز کے کسی مسئلے کے اوپر بحث کرنے لگا بحث کرنے لگا جی بھائی یہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے اس کو علماء نے سمجھایا بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی بخاری شریف میں ہے تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا میں نے احادیث کی دو تین کتابیں مسلم شریف بخاری شریف ترمزی شریف اس کے سامنے تینوں کتابیں رکھ دی میں نے کہا آپ بخاری اٹھائیں یہ کتابیں رکھی ہوئی احادیث کی جس میں بخاری شریف بھی ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کر وہ دکھا دیں اب اس کو یہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا کہ بخاری اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کون سی کتاب جو ہے وہ بخاری ہے وہ کبھی مسلم کو اٹھا ہے کبھی بخاری کو اٹھائے کبھی ترمزی کو اٹھا ہے نہیں میں نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے اچھا وہ باسی باس اس کے اوپر کر رہا تھا کہ سنی سنی کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے اور پھر جو ہے اس کے اوپر پھنس اسی طرح کور کر رہا ہوگا پھر جی جی اسی. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری شریف سامنے رکھی ہوئی ہے کون سی حدیث ہے بس اس کی ذہن میں جو چیز اٹک گئی ہے جہالت کی وہ اسی جہاز قائم, قائم ہے اور اس سے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے یہ سب مجھے وہ, وہ واقعہ میں سناتا ہوں بڑا ایک پلوت واقعہ موتی صاحب ایک نوجوان بیٹھے بخاری پڑھ رہے تھے اور بخاری میں وہ مگن تھے بخاری حدیث پاک کی بڑی موتمد اور مستند کتاب ہے بہت حدیث اس کے اندر اور بڑی اتھینٹیکٹ کتاب ہے وہ حدیث پاک کی بخاری شریف وہ بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا طالب علم وہاں سے ایک جینٹل مین ٹائپ کا نوجوان گزرا کسا کسا جیسے عموماً ہمارے جن دن کو دنیا کی تعلیم کا زیادہ بوت چڑھ جاتا ہے ویسا ایک شخص گزرا اس کو دیکھا مولانا کیا کر رہے ہو تو اس نے دیکھ کر کہا بخاری پڑھ رہا ہوں بخاری پڑھ رہے ہو دنیا چاند پر چلی گئی تم بخاری پڑھ رہے ہو کیا کہا دنیا چاند پر چلی گئی تم بخاری پڑھ رہے ہو اس نے پھر دیکھا کہا تم چاند پر گئے ہو نہیں میں نہیں گیا تم نے بخاری پڑھی ہے کہا نہیں پڑھی کہا تم سے تو اچھا ہو نا تم سے تو اچھا ہو تم نے دونوں کام نہیں کہ میں ایک کام تو کر رہا ہوں بخاری تو پڑھ رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے اب آتا جاتا کچھ نہیں اسے تبصرے کرنے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں واقعیت درست نہیں ہے اچھا خود تو ان کا دماغ ہوتا ہی یہ بےچاروں کا وہ کمزور اور کم علمی کی وجہ سے مگر وہ اتنی مطلب کہ وہ لکھ کر یا بول کر ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اور امت کو اتنا مطلب کہ وہ راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں کیونکہ علم کی کمی بہت ہے نا مدری مذاکروں میں ہم کتنا بولتے ہیں مذاکروں میں آئیے مدنی مذاکروں میں آئیے اور علم دین کا فیضان پائیے مدی مذاکروں میں آئیے علم دین کا فیضان پائیے لیکن مدنی مذاکرے نہیں مدنی چینل نہیں علماء کی صحبت نہیں اور تعلیمی اداروں میں ایسی کوئی بظاہر خاص کوئی ایسی تعلیم اور تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور باقی کہیں کوسی پروفیشن یا ورکشاپ میں چلے جائیں تو وہاں بھی اس طرح کی کوئی چیزوں کا نہیں ہے اور دین سے دوری اور دن باتیں کرنے والوں سے دوری کا ایک عجیب و غریب مطلب کہ مزاج اپنے بام عروج پر ہوتا ہے ان حالات کے اندر اس طرح کی کمزور بات کر دینا جبکہ خود ہی وہ بیچارہ مطلب کہ جہالت تو مبنی بات کر رہا ہو اور کتنا اس سے فتنا بڑھ پاؤتا ہو تو ہم انشاءاللہ پیر کو سلسلہ کر رہے ہیں آئی ایس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں علماء کرام مومنین سے سات سو درجے بلند ہوں گے جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے علم کے سیراب ہونے والوں کا درجہ تو دیکھیے ان کے اوپر اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ انبیاء کرام علیم ہی کا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی برائی جہلت کے ساتھ ہے آئیڈیل یہ ہے کہ پانچ سو افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہو اس کیلکولیشن کے برابر کی کیلکولیشن علماء کے اعتبار سے ہونی چاہیے میں کہتا ہوں علماء کی قلت ہے اس کو سمجھیے اتنی بڑی سعادت ہوگی اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بننے کے بعد کوئی کتاب لکھ دے علماء ہی ہمارے لیے مطلب چراغ ہیں یہ چراغ جتنے زیادہ جلیں گے نا روشنی اتنی بڑھتی چلی جائے گی کچھ ایسی تعلیم یافتہ بچے بن جاتے ہیں دنیاوی طور پر کہ جن سے بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے میٹرک کے اندر میں فیصلہ آباد میں پوزیشن ہولڈر تھا اور مجھے کئی کالجز کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر تھی والد صاحب کو بھی ہمارے جو علاقائی نگران تھے جب پوزیشن ہولڈنگ کا پتا چلا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے ذہین اگر یہ عالم بن جائے نا تو یہ دین کی بڑی اچھی خدمت کر سکتے ہیں دیکھیے کا کون سا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے پلیز کو اٹھائیں دنیا سے اور ڈال دیں دینی میں ایک عالمی حقیقت ہے کہ ایک شہر میں ایک یا دس عالم بھی کبھی کفایت نہیں کریں گے گھر بیٹھ کے کبھی سوچتے ہو گے نا یا ہم سے بھی تو کوئی کام لے لو ہم دین کا کیا کام کریں اب اپنے بچوں کا عالم بنائے دیکھیے سلسلہ امت کے رہنما 11 دسمبر بروز پیر رات ساڑھے بجے اس سلسلے میں نگرانی شرا حاجی عمران اتاری مفتی محمد قاسم اتاری اور رکنے شرح حاجی عبد الحبیب اتاری شرکت فرمائیں گے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر سلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ محمد جی لیں جی کال لیں صاحب وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ آج باپا نے جو ہمیشہ تلما پڑھنے کے لیے ترغیب دلایا اس سے ہمیں کتنا بڑے قبر میں قبر اندھیری میں گبرا گا جب تنہا دے یا, نیا یا رسول اللہ لائے کوئی میرا باپا جیسے ڈون کر جو ہر چیز کا ترغیب دلاتے ہیں ہر چیز امت کا رہنمائی کے لیے لائے کوئی دنیا سے ڈون کر کوئی دنیا کی چھپا سے ڈون کر ایک باپا میرا جیسے لے کے آئے ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبات صد کروڑ ست کروڑا شاید بنگلہ دیش سے کال لگ رہی تھی مجھے اور یہ واقعی نے شاید ہو سکتا ہے میں تو میں نے جملہ لکھا تھا کہ وہ جو وارڈ عرب مگر ہمارے بنگال اسلامی پہلا یہ تو کیا میں نے امیر علیہ نے اس ٹائم پہ جو بات چلی تھی نا وہ جو وارڈ بوائے ہوتا ہے اس نے جو کہا کہ اتنا عرصہ ہو رہا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو گالیاں بگتے مرتے گانے بولتے کلیما پڑھ کر ایک کا بارے جی بتایا کہ وہ درود پاک پڑھ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہوا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں یہ اثر لیا انہوں نے نا یہ ابھی کال آئی یہ اثر لیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی مطلب کلیما پڑھتا رہے لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ واقعی اس سے بہت برکت و فضیل ہے کتنی پیاری بات کی کہا اس کی عادت ہے آپ کے پڑھنے کی تو با وقت نذا موت کے وقت یہ اللہ کی رحمت سے یہ زبان سے نکلتا رہے کلیما مدینہ مدینہ ہو جائے چلے نیت کریں میں بھی نیت کرتا ہوں ابھی بھی نیت کریں کہ اللہ کی رحمت سے با کثرت کلیمہ طیبہ درد پاک کا ور اپنی زبان پر جاری رکھیں گے ماشاء اللہ یہ بھی مدری مذاکرے کی مدری مہک ہے سبحان ایک, ایک مطلب کتنا پیارا اثر قبول کیا ہمارے اسلامی بھائی نے بات اگر سے اس اعتبار سے کہ یعنی کہ خفیف کلمہ ہے لا الہ الہ محمد رسول اللہ زبان پر یعنی بہت ہلکا ہے لیکن جو اس کا اثر ہے کہ بندہ اگر اس کی عادت بنا لے اور بوقت انتقال جب بندے کا کلام کسرہ سے ہوتا ہے بکثرت ایک کلام کرتا ہے تو بے ہوشی کے عالم میں اٹھتے بیٹھتے تو اس کو وہی یاد ہوتا ہے اور وہ اسی کا ذکر کرتا ہے تو یہ کتنا مطلب پیارے انداز میں امیر علیہ سنت نے ترغیب بھی جلائی اور ایک طریقہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کا اپنے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک میں چلنے پھرنے میں اس کو جاری کریں گے تو یہ آپ کی روٹین کے معاملات میں آ جائے گا اور جب یہ آپ کی روٹین کے معاملات میں آ جائے گا تو پھر یہ آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ بے خودی میں بھی جاری, جاری ہو جائے گا اور یہ واقعی اگر ہم اپنی عادت بناتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور امیر عہل کو اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اگر نماز جب مکمل ہو گئی اور اٹھ رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ اللہ الا اللہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی کلمہ شریف کا وید اس طرح سے تو اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم قبول کریں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ بوقت نذاب کلمہ شریف ہمارا زبان بجاری ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو اس کلیمے کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین. اور وہ ہے نا موتی صاحب حدیث پاک کیا جز ہے جز اس کا آخر آخری کلمہ ہو لا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ تو یہ کلیمے کا ورد اللہ کریم ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے اٹھتے بیٹھتے یہ کلیمہ ہم پڑھتے رہیں ان اللہ بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے یہ عزرت سعین بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے یعنی آپ کی شفات کی سے مطلب حاصل کرنے والے آ, خوش نصیب لوگ کون ہوں گے فرمایا بہریرا میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا ہے کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حص کو جانتا ہوں قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سد کے دل سے یعنی سچے دل سے لا اہ کہے گا سبحان اللہ کتنی دیکھیں یہ پیاری روایت ہے اور حضرت سعین زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََََ وسلم نشاد فرما جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا اخلاص سے کیا مرض ہے فرما اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں فرمایا لا الہ الا اللہ قفرت سے پڑھا کرو اللہ کریم ہم سب کو کسرت کے ساتھ یہ کلیمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی چابی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ گل چلائیے میں کیسے سے بول رہا ہوں میرا نام جاوید ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکری کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور نگرانی سورا سے عرض ہے کہ اج امیرے الیسندت طابت برکاتہ علیا نے ماشاءاللہ موت کی اوپر جو بحث کی اللہ تبارک و تعالی میرے امیرے الیسندت کو سلامت دے آمین کہ واقعی ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی موت اور اپنی موت کی یاد کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور ماشاءاللہ ان کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ ہمارے دلوں پر ان کی بات اثر کرتی ہے اللہ تبارا پیارے امیر ایل سنت کو درازی عمر خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے بھی بڑے پیارے جذبات کا اظہار کیا اور خوب مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کو پانے کی آپ نے بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے کال دیں السّلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ صرف یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں کوئی خاص لباس کی قیادت ہے کہ آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں علماء کرام کے لیے جو مساجد میں خدمات ادا کرتے ہیں ان کا تنخواہ لینا جائز ہے یا نہ جائزہ السلام علیکم و اللہ السلام و اللہ وبرکاتہ اسلام اور لباس باقاعدہ کتاب و لباس یہ حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ہماری بڑی بڑی حدیثوں کی مشہور کتابیں ان حدیثوں کی مشہور کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کتاب اللباس لباس یعنی لباس جو کہ اس دین میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ستر اس سے چپتا ہے اور بھی بہت کچھ اس سے فوائد انسان موسم کے حساب سے بھی دیگر حوالے سے بھی لیتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کرے لہذا لباس کے حوالے سے حدیثوں میں مضامین موجود ہیں اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی خود لباس کے حوالے سے ان کی اپنی ذات مبارک جو ہے اس میں ہمارے لیے پیروی موجود ہے کہ آپ نے مختلف مواقع پر جس طرح مختلف لباس پہنے زیب تن فرمائے پہ جب قافلے آتے تھے وہ فود آتے تھے اس موقع پر آپ کے لباس کا جو انداز تھا پھر خود امامہ شریف امامہ اس کتاب اللباس لباس میں لیا ہے ہمارے علماء نے یعنی یہ بھی لباس ہی کا حصہ لیا ہے تو پھر لباس کے متعلق اگر آپ کو تفصیل معلومات لینی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ باہر شریعت کے سولہویں حصے میں لباس کا بیان ہے اس میں لباس کے حوالے سے احتیاطیں سنتیں آداب پھر شاید ایک سو ایک مدنی پھول یا ایک سو مدنی پھولوں میں بھی دیکھیں شاید اس میں بھی لباس کے حوالے سے ہو تو لباس کے حوالے سے حدیثوں میں بھی اور فقاہ کرام نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ لباس اگر ہم سنت کے مطابق پہننا چاہتے ہیں اور پہننا چاہیے سنت کے مطابق تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح لباس کو پسند فرمایا ہے کس طرح رنگ کو پسند فرمایا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو اس کی لمبائی کے بارے میں اور آستین کے بارے میں دیگر چیزوں کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس کیسا تھا اور اس پر بھی حدیثیں اور صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ موجود ہیں تو بالکل لباس کے حوالے سے الحمد ہمارا اسلام ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو عرضی کے بارے شریعت کے سولہویں حصے کو آپ اس میں ضرور دیکھیے سلو الحبیب اللہ امام کی تنخواہ کے حوالے سے مفتی صاحب امام کا تنخواہ لینا جائز ہے دیکھ امام کی تنخواہ یعنی جو کمیٹی کے بارے میں پوچھا امام کے بارے میں ہاں امام کی تنخواہ لینا جائز ماشاء اللہ اور یہ ایک سو تریسٹھ مدنی پھول ایک سو تریسٹھ مدنی پھول میں اگر دیکھیں یہ ہمارے مخت المدینہ کا الحمد للہ فرمایا یہ 163 مدنی پھول یعنی مدنی پلس انگلش ٹھیک ہے اس میں الحمدللہ یہ لباس کے حوالے سے آپ کو بڑی خوبصورت اور پیارے پیارے مدنی پھول اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ اس میں چلنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں اور کنگی کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ہیں اور پھر اس میں آپ کو بال یعنی زلفیں وغیرہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں پھر لباس کے حوالے سے چودہ مدنی پھول ہیں کہ مثال کے طور پر لباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث برمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی آنکھوں لوگوں کے ستر کے درمیان جن کی آخیں یعنی جنات کی آخوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہ لے تو پھر اس کی شرابی لکھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی الحمد للہ حدیث لکھی وہ مدنی پھول لکھے گئے تو یہ انشاءاللہ شاء آپ یہ لے لیں اور سے فائدہ حاصل کریں. کال چلائیے اجر صاحب کا جیسے یہ پیغام سن کر اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنا سن کر میں نیت کی ہے انشاءاللہ اللہ بلند آواز میں کلمہ پڑھوں گا تاکہ لوگ میرے اس قدمے کے گواہ جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ وہ جس کو کہتے ہیں نا مدد مذاکرہ میں ایک پنچنگ لائن آ جاتی ہے ایک خاص سننے اور دیکھنے والے اسے خاص ایک اس دن کا ایک سبق اور لیسن اٹھا لیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ آج لینے والوں نے کئی چیزیں لی ہوں گی مگر اس میں بالخصوص جو کالسر لگتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کلیما پڑھنے کے حوالے سے ملے سرگے بدنی پل اسے خاص ایسا لگتا ہے کہ سننے اور دیکھنے والوں نے وہ قبول کیا ہے اور دل, دل, دل میں یہ تعلق موت کے, موت کے ساتھ نا. اور مرتے ود کے آآ زبان پر جاری ہو جانے کی ایک امید اور اس امید کے ساتھ ایک توقع آمی. امیر سنت نے بیان فرمایا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمایا کال دیں میرا مردی مذاکرے کی بات جو مردی مہک پروگرام ہے اپنے تاثرات دینا چاہتا ہوں کہ مردی مذاکرے کے بعد یہ پروگرام مدنی ماہک شروع ہوا ہے. یہ بہت بہت پیارا پروگرام ہے اللہ تعالی اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے آمی. اور حاجی صاحب نگرانی شوراز احمد بحرم عالیہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور ایمان میں برکت تھا فرمائیں ان کے بیانات ہاں ہمارے دلوں پر بہت اثر کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان مومن کی مسلمان کی بل آزادی کرنا کیسا ہے اللہ ایسا نہ جزا السلام علیکم ورحمت رحمۃ اللہ وبرک علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ قول کرنے حوصلہ افزائی کرنے دعوں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت کی برکت یاطافر جی مفتی صاحب بلا عذر شریف بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا ناجائز و حرام ہے <تصفح> بات بات کے اوپر کسی کو تانا دینا گالی دینا یا کسی کا حق مارنا دل آزاری کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں کئی اسباب ہو سکتے ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بولنے کو اپنے عمل کو اس کا جائزہ لے اس کا احتساب کرے کہ اس کے بولنے میں یا اس کے کسی عمل سے کسی مسلمان کی جو ہے وہ دل ازاری تو نہیں ہو رہی بعض اوقات ہم محسوس نہیں کرتے ہیں ہم ایسا کچھ بول جاتے ہیں یا ہم ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ جس سے سامنے والے مسلمان کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ہمیں اس کا نہیں پتا چلتا لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی ایک مصیبت اور آفت ہوتی ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس مسلمان کے بارے میں جس نے ایسا بولا یا جس نے ایسا کیا تو اس کے بارے میں بھی دل میں ایک بال اور میل سی آ جاتی ہے تو اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے بالخصوص جن کی زبان تیز ہوتی ہے مذاق مسخری کے عادی ہوتے ہیں ان سے ان افعال کا سرزد ہونا زیادہ ہوتا ہے کسی کے نقل جو ہے وہ کر دی کسی کی جو ہے وہ بولنے کی نقل کر دی کسی کے چلنے کی نقل ڈانٹتے رہیں گے رہیں گے جانتے اور جھاڑتے رہیں گے ان ساری چیزوں کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے اور اپنی ہر چیز کا احتساب کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی کال یا فیل کسی کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہا بعض لوگ بڑے رف ٹاکنگ ہوتے ہیں نا بڑے رف ٹاکنگ ہوتے ہیں بس سمجھتے ہی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اب چلنا یار چلنا تو اٹھتا ہی نہیں رہتا ہے اور اس پھر دو چین اور جملے دے اچھا کوئی باتھ روم میں جائے گا وہ پھر اب نکل اب وہ جو کریں گے نا اچھا چار آدمی دس آدمی آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو اچھا بعدوں کا اندر میں جو ہوتا ہے اس کو چلو جو کر رہا ہے نا اس کی نظر میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی عزت ہو یا نہ ہو مگر چار آدمی جو سائڈ میں کر رہے ہوتے اس کی نظر میں ان کی بڑی ہوتی ہے وہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہوتے تھپنی آ رہی کیا کر رہے ہوتے ہیں کتنا کھائے گا پیٹ پھٹ جائے, جائے کے کو گے تو یہ چیزیں بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اثرا ہوتا ہے وہ کھسیا نہیں بلّی ہے بیچارہ وہ کیا وہ بتا کھسیاانی ہنسی کھسانی ہنسی کہیں گے یعنی وہ کیا کرے گا وہ تو بدتمیز آدمی ہو نا اب تو بدتمیز ہو اتنی بڑی آپ کی زبان ہے آپ کو کچھ بھی بولے گا تو آپ اس کو اور جھاڑو گے اس کی اور بےزتی کرو گے اس کی اور عزت کے جنازہ نکالو گے اور آپ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہوگی علام و میں <سؤال> <سؤال> حدیث سناتا ہوں میرے سامنے اس کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے صاحبۂ کرام علیہ دان سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں سب خاموش رہے تین بار یہی فرمایا کہ کیا تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں ایک شخص نے کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے بروں بلوں کی خبر دیجیے فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو اور تمہارا برا وہ شخص ہے جسے جس خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو مفسر شی رقیب الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کہ تحت فرماتے یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شر کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہو سکتا ہے تو خیری کرتا ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو کہ تحت مفتی صاحب فرماتے یعنی قدرتی طور پر لوگ اسے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے اس سے بچو اس سے خیر نہ پہنچے گی شر یعنی برائی پہنچے گی تو یہ بڑا واضح طور پر ہے بڑی مشہور حدیث ایک سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ہر مسلمان کا خون مال و عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق دے اور مدنی مذاکرے ہم پابندی کے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دیکھیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں کیسا مدنی ذہن کال خود بتا رہی ہیں کہ دیکھنے سننے والوں کو کس قدر اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں یہی نہیں یہی نہیں آج تربیتی اجتماع جاری ہے اور آج امیر مسجد کے آداب حالانکہ بظاہر یہ نا والے امام والے لیکن مسجد میں آتے ہیں تو ان کو بھی اس معاملے میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے جی اور ایک بڑا زبردست اس کے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ آج مسجد کے آداب کے حوالے, حوالے سے جو. بیان ہوا اور اسی طرح جب چھٹیوں کو فائدہ اٹھانے کے حوالے سے مدنی قافلوں کا ذہن بنا تو میں مدنی چرن کے ناظرین کو بھی ضرور کہوں گا کہ 23 چوبیس 25 دسمبر جو یا 22 تیئیس چوبیس بائیس تیئیس چوبیس کر لیں تو یہ تینوں دونوں آپشن ہیں اور آج ہم نے امیر علیہ سنت کی جو عیسائی ثواب کی جو دعا ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سنت نے ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے ان تین دنوں کی نیت کی ہے تو ان کو بھی یہ توحفہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے تو ضرور بھی ضرور آپ نیت کریں اور آج سے ہی اگر اس کی تیاری بھی شروع کر دیں جو آپ سے تعلق رکھنے والے ملنے والے ہیں ان کو راضی کریں تاکہ وہی بات جو شروع میں ہم نے سیکھی تھی کہ کئی ایسی باتیں جو ہم کو نہیں پتا ہوتی مدنی قافلوں میں سفر کر کے سیکھنے کا ایک ذریعہ بہترین ذریعہ یہ تو ان اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ بہت دل خوش ہوا حضرت عمان عطالی و اماری کو دیکھ کے بہت دل خوشی ہوئی ان کا میں نے آج بیان سن رہا تھا شوہر کو پیسہ ہونا چاہیے بہت سن میرے کو بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ فرمانے کا دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ کریم ہم سب کو بے حساب مخفر سے نواز آپ کی کال کیا قرآن پاک اگر منہ میں چھالیا یا چنگم یا ٹافی کچھ ایسی چیز ہے تو کیا منہ میں رکھے قرآن پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں جی مفتی صاحب اگر منہ میں چلغم چھالیاں اس طرح کی چیزیں ہیں تو قرآن پاک کا پڑھنا بےحد بھی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھا بھی نہیں جائے گا थीक. تو اس لیے منہ صاف کر کے قرآن پاک کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے جی ماشاء اللہ چلائیے میرا یہ سوال ہے کہ بیٹھا ہوا یا بینک میں بولی ہو رہی ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی بولی لے لیتا ہے تو دوسروں کو کہتا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو وہ دوسروں کو پیسے دے کے ایک بندہ کو بولی لے لیتا ہے خرید لیتا ہے रकम کو وہ کچھ طرح رقم دے دیتا کیا وہ رقم لینی جائز ہے یا نہیں سوال سمجھ نہیں ہے سوال سمجھ نہیں ہے <coughs> بولی جو ہوتا ہے نا कमیٹی, بولی, بولی, بولی, بولی. بولی والی کمیٹی جائز نہیں ہے نہیں <coughs> <coughs> بول دے حافظ سفر کی نماز میں پوچھنا ہے کہ سفر کی نماز کے دوران فرضوں میں ہے اور بقا جو سنت ہیں نفل ہیں ان کے بارے میں کون کون سا میں نفل پڑھنے ہیں کون کون سا میں نہیں پڑھنے مفتی صاحب قصر جو ہے وہ فرضوں میں ہیں سنت اور نوافل میں نہیں ہے لیکن اگر یہ ہے کہ جانے کی جلدی ہے گاڑی نکلنے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں اگر سنتیں تر کر دیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار بھی نہیں ہوگا لیکن اگر اطمینان کے ساتھ ہے کوئی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے تو اس صورت میں سنتیں بھی ادا کرے گا نوافل بھی ادا کرے گا اور چار نماز چار رکعت والی نماز جو فرض نماز ہے اس میں صرف قسر کرے گا جی ہاں جی آخر میں جو وقت کی پابندی کے حوالے سے دھرنوں ملک کا بھی تذکرہ ہوا اور کمپیریجن دیا گیا کہ دنیاوی لحاظ سے تو آپ نے کئی مثالیں دی کہ جانے والا تو یہاں تک جا چلا جاتا ہے کہ پارکنگ میں جا کر سو جاتا ہے نا. تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور دینی اہم. لحاظ سے جماعت کی پابندی لے لیں یا اجتماعت میں لے لے نیکیوں کی طرف ایک دوڑ لگے اور کرے تو امیر علیہ سنت نے جملہ فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے جذبہ مل جائے की تو کاش اس کا ایک مطلب کوئی چیک तो, खटोती, <coughs> तो نہ یہ سب کا نہیں یہ سب کا احساس ہے کیونکہ جب کارڈ آپ پندرہ بیس گھنٹے کے بعد پنچ کریں گے یا مطلب تھم دیں گے یا آپ کی انٹری ہوگی تو ڈیفینے آدھا پونے گھنٹے کا یا تو جھوٹ بولیں گے یا پیسے کٹیں گے تو ان تمام تر چیزوں کا ڈر اور خواب یعنی واقعی کمال کی بات ہے کہ ایک رقط فوت ہو جانے کا اتنا احساس ہمیں نہیں ہے کہ سو روپے کے کٹ جانے کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے تقویر اولا تو کتنی امپورٹنس ہے نا تو اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب کرے اللہ آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تاعدہ جذبہ نصیب کرے تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے مدری مذاکرے میں سنتے ہیں بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جنت کی طرف بڑھنا جنت کی نعمتوں کی طرف بڑھنا ان کے لیے کوششیں کرنا اور اس کے لیے پھر گناہ چھوڑنا نفس پر قابو پانا اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا میں جلدی جاؤں جلدی میرا ثواب شروع ہو جائے گا میں کوشش کروں کوڑن پیدا ہو اور ایک وہ پین لے کر چلتا رہا ہوں کہ نہیں آج مدنی مذاکر ہے آج مدنی مذاکرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کئی سے عاشق رسول ہوں جو تاخیر سے آتے ہوں آئندہ ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کی نیت کہہ لیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر گیارہویں شریف کے تسلسل کے ساتھ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ جاری ہو جائے گا تو اللہ توفیق دے تو یہ نیکی کے کام ہوتے نا اس میں وقت پر پہنچنا یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم دیکھیے مفتی صاحب اگر کہیں میں غلطی کروں تو اسلح فرمائیے گا کہ اسلام و دین اتنا پیارا ہے کہ جو مسجد میں ازان سے پہلے, پہلے پہنچے اس کے اپنے فضائلیں جو مسجد میں پہنچ کر ازان سنیں اس کے اپنے فضائل ہیں جو ازان سنتے ہی مسجد میں جاتا ہے اس کے اپنے فضائل ہیں یعنی جتنا جلدی آپ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بڑھ رہے ہیں اس کے اپنے فضائل ہیں پھر سنت قبلیہ پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں پھر تقویل پانے کے اپنے فضائل ہیں ترتیب کے ساتھ جیسے نمازیں پڑھنی ہیں سنت قبلیا بادیا فرض کے پہلے فرض کی بات کی سنتیں وغیرہ اس کے اپنے فضائل ہیں پھر دیر تک بیٹھے رہنا اگر وضو بھی باقی ہے تو پھر اس کے اپنے فضائل ہیں تو یہ یہ اب دیکھیں کتنی مطلب کہ کیٹیگری اسلام و دین ہمیں بیان کر سکے اب ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے گیا جو بعد میں گیا تو نہیں حس مراتی وخلاص اور نیتوں کا بھی اس میں یقیناً نکمل ہوتا ہے لیکن اگر پہلے جاتے ہیں اور بہت پہلے جا کر اگر آپ اپنا یہ سالہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری کوششیں یہ ضائع نہیں ہوتی حتیٰ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار بھی ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے نا جی ہاں بالکل حدیث پاک میں آیا کہ سات اشخاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سات تلے ہوں آیا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے جانے کے بعد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہے یعنی پھر اس کو مسجد میں آنے کا خیال ہو تو اب دیکھیں وہ کام دنیا کے کر رہا ہے واہ اس سے کوئی ممانت نہیں ہے لیکن مسجد سے ہو کر گیا ہے تو پھر دوبارہ بلاوے پر حاضر ہونا ہے اس کا دل مسجد کے اندر رہ گیا تو وہ شخص کتنا خوش نظیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے اسلامی بھائیوں ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے اگر لگ رہا ہے شری قاضے پورے کرتے ہوئے مبارک ہو نہیں لگ رہا قابل تشویش بہت تشویش ایک تو وہ جسے مسجد میں آ کر پھر نکلنے کا جی جلدی کرتا ہے اور ایک وہ طبقہ بدقسمت کہ جسے مسجد میں آنے کا جی نہیں کرتا نماز ہی مگر مسجد میں نہیں جاتے اور پھر اس سے بڑھ کر وہ طبقہ کتنا بد نصیب قسمت ہے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ مسجد میں آتا ہے کسی صورت نہیں مسجد میں دل نہیں لگتا ماض اللہ صبح ماض اللہ تین تین گھنٹے سنیما گھروں میں دل لگتا ہے تین تین چار چار گھنٹے ٹی وی کے سامنے گناہ کرتے ہوئے دل لگتا ہے آدھا گھنٹہ مسجد میں دل نہیں لگتا مطلب قلب کی خرابی پر کتنی بڑی دلیل ہے یہ خود ہمارا کردار ہمارے آدات ہماری اپنی ہیبٹ مطلب سیلف ایویڈینس ہے کہ ویئر از مائی ہارٹ میرا دل کہاں ہے اور یہ کیسا مطلب خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ قابل غور ہے اسی پر ہم اپنے سلسلے کو بھی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کے مدنی مہک لے کر پھر حضرت کی نیت ہے اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی خوب خوب برکت عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سلامت رکھے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے کی اللہ توفیق بھی دے اور دنیا سے جائیں تو زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب صلی اللہ محمد